الحمد لله الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان والبيان والصلاه والسلام على ائذل الرسول محمد الرسول الجان صاحب ن تصرفو اے الحم اللہ الرحمن اما بعد فاؤز بلاہ من شی طرح بسم اللہ الرحمن الرحيم ماں کب ہی پرتدال تبارک و تعلیٰ فیشان حبیب ہی مخبرم و عامر ان على اکتحسنبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واسحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه یا سید اللہ ولی صحابیا قدر آج کا درس پچھلے درس کے ساتھ جو ہے اسی کا حصہ ہے کل گزرا ہوا جو کل ہے اس میں چونکہ ہم لوگوں نے شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس سے پہلا جو درست تھا وہ ایک حدیث کتاب العلم کی جس میں اللہ رب العزت نے ہاں جی ہاں جی اب میری آواز ٹھیک ہے میری آواز اب آ رہی ہے میری آواز کے بارے میں تعین فرما دیجیے گا ہاں جی اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ فرمایا تھا فرمایا ہے اور وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس کا ذکر فرمایا ہے تو اس پر بحث کرتے ہوئے وہ درخت جو ہے اس میں کچھ سوالات بھی اٹھے اور ان سوالوں کو لے کر آج ہم آگے بڑھتے ہیں مطلب کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں ہم لوگ اس درخت کو پھر سے دوبارہ سے کسی حدیث کو درس میں پڑتے نہیں پڑوں گا اگر کچھ فکرات لیکن حقیقتا ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جوراج کے پہلو نکلتے ہیں تمہیں مبارک ہو اور لمائے کے کے خوب خوب مزے اپوال کیا ہیں آسان ابن سابت لمائے کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں اور دوسری بات یہ کہ جو اصل اطراض ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے ایکٹ گب ایک یعنی کے ساتھ اور بہت جو ہے اس کی ریلا की अब जो है वो, वो के तो दोनों तरीके से ये होता है तो सवाल ये उठाता है इसके में कोई अर पड़ता है या नहीं और سر قرآن کریم میں جلتے الگ یہ آیا ہے تو وہاں کیا مانے جو سور اس کی آیت نمبر سو اگر آپ لوگوں کے پاس کنزل ایمان ہو تو اس کا سبا نمبر دو سو تین ڈیرے پاس ہے, وہ پونی کا جا ہوا ہے. باہر بڑی سی نشانی یہ ہے ساتواں پارا ختم ہونے سے ایک رکو پہلے اس رکو میں یہ آیت کریمہ موجود ہے وہی ان ذالمینا ان کا اخرج نہ بھی ہی نہ بات اور اس کے آگے لکھا ہے رجنا من ہو حاضرے جو من ہو مترا کے با اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے نکالی سبزی اخرجنا ہو خاضیرا سبز اور گرین کو خضر اخضر خضر اس پر بولا جاتا ہے اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے یہی لفظ جو ہے دو جگہ خودر کے لفظ کے ساتھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تھری ارشاد فرمایا ان سب آرا کرا سیمانی یا سب آسوم بولا تین خود ریم و یا بیساتورٹی سکس میں بھی سورہ یوسف کی میں موجود ہے یہاں بھی سبز ہری ہر ان بالیوں کا دونوں جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سبز کا ہی ذکر فرمایا ہے گرین اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورج کاف میں ارشاد پرمایا ہے الام جن تجری ہل انہارا سیا بن خد رم بن سند الاحم ان کے لیے جنات و عدن تجری من تحت حال انہار بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُدْر خُدْرًا مِّن سُنْدُسِمْ وَإِسْتَبْرَكِمْ مُتَّقِئِنَا فی اور الب کپڑے کریب کے اور کنابیز کے پہنیں گے یہاں بھی یہ لفظ جو ہے سبزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کی طرح قرآن کریم کی پورے یوسف میں اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو اخبر کے لفظ سے جو ہے تعبیر فرمایا ہے اللہ جال من شاہجہ رخبار نارن اور جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ سے سبز پیڑ سے آگ پیدا کی کا ای تم مین تو جبھی تم اس سے ہو اور ہوزر جو ہے سورت الرحمن کی آیت نمبر میں بھی موجود ہے اور وہاں بھی سب چھوڑوں کا ذکر ہے یہی آیت جو ہے سورت دہر یعنی سورت انسان کی آیت نمبر اکیس میں خضر کا لفظ آیا ہے اور یہ الفاظ تمام کے تمام سبق کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور اسی طرح اگر حدیث مصطفیٰ کو ہم دیکھیں گے تو بہت سے بہت بڑا ذخیرہ اس پر مل جائے گا لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام یا خبر علیہ السلام آپ کا نام اصل یہ نام نہیں ابن کتحبہ نے اپنے معارف میں حضرت خضر علیہ السلام کا آپ کے نام اور بیان کیے ہیں یہ لقب بیان کیا گیا ہے باغنی میں ابن کتابہ لکھتا ہے کہ ان کا نام جو ہے بلیا ہے اور ابو حاتم رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ان کا نام خضرون ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام ارمیہ ہے جس کا ذکر آج کی کتاب مقدس جو جس کو کہا جاتا ہے ان بائبل, بائبل جسے کہا جاتا ہے اس میں ایک عہد نامہ جدید ہے اور ایک قدیم ہے اور عہد نامہ قدیم میں ان کے نام سے کتاب بھی موجود ہے اور ایک ہے انہوں نے کہا ہے ان کا نام الیاسین ہے کیوں حضرت خضر علیہ السلام کا علم حضرت خضر علیہ السلام کا علم جو ہے آپ کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا عرمایا ہے تو علم لدنی بھی بار بیمار ہوگی باہر کے کہ آپ کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ جب زمین پر بیٹھتے تو وہ زمین سر سبر ہو جاتی وہاں سے ہی سبزہ جو اگ جاتا ایک ایک روایت یہ ہے کہ کسی خوش گاہ پر بیٹھتے تو وہ سر سبز ہو جاتی ایک میں یہ ہے کہ جہاں خضر علیہ السلام نماز پڑھتے آپ کے ارد گرد سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا اور سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے پہلے عرض کی ہے بخاری شریف کی وہ حدیض میں نے بیان کی ہے آپ کا ایک اور بن قید فضاری جو ہے اس سے تکرار بیس و مباحثہ ہو رہا تھا کہ وہ موسا علیہ سلاد و موسا علی نبی علیہ علی سلام کس سے ملنے گئے تھے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں موسا علیہ السلام کی ملاقات جو ہے کسی اور سے ہوئی ہے ان سے نہیں تو حضرت عبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرے اور میرے اس ساتھی میں یہ اس بحث ہوئی ہے کہ موسا علیہ السلام کا وہ کون سا صاحب تھا جس سے ملاقات کرنے کے لیے کرنے میں کرنے کا سوال کیا تھا تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے حضرت عبی بن بنقاب رضی اللہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ جس وقت موسا علیہ السلام بڑی اسرائیل میں تھے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی بڑا ہو بڑا عالم ہو تو موسا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اے موسا میرا بندہ خدر ہے پھر موسا علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تمنا ظاہر کی یا اللہ میری ان سے ملاقات ہوگی تو اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام کو اس مچھلی کا حکم فرمایا کہ یہ مچھلی لے لو جہاں یہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ ہوگا کسان المختصر موسا علیہ سلام اور ان کے ساتھی جن کا نام یوشا بن نون ہے اور یہاں قرآن نے ایک بڑا لطیف سا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ موسا علیہ السلام کے ساتھی جب موسا علیہ السلام ایک چٹان کے نیچے سو رہے تھے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں چلی گئی جب سمندر میں چلی گئی اب موسا علیہ السلام آرام پر مارے رہے ہیں اور ان ساتھی نے یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں یہ موسا علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ موسا علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں تھے آپ موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی ہوئے ہیں ان کا نام یوشا بن ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتض کرم اللہ عبد الکریم کی مثال جی آپ کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کی ہے اور ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کے وزیر تھے وزیر جو ہے وہ وزر سے نکلا ہے یعنی بوجھ اٹھانے والے تھے تو اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں یہ مثال لوگ دیتے ہیں یہ کئی طریقوں سے باطل ہے سب سے پہلے یہ بات تو یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کی حیات میں جناب ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا بعد میں آپ کے وزیر نہیں بنے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مثال جو ہے اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ موسا علیہ السلام کے وزیر جو ہیں وہ تو نبی ہوں ہارون علیہ السلام نبی ہوں لیکن سیدنا علی المرتضا کر رم اللہ وز الکریم نبی نہیں ہے اس لحاظ سے بھی اس سے استدلال نہیں ہو سکتا اور خلیفہ لہذا بعد میں نائب نہیں بنے بلکہ اللہ رب الع نے موسا علیہ السلام کے بعد حضرت شیب ان نون کو اللہ نے نبوت فرمائی ہے وہ ان کی جگہ ہوئے ہیں اب یہاں اللہ رب العزت کا وہ ارشاد گرامی اللہ ارشاد فرماتا ہے پرانے کریم میں پھر جب ان تو موسا علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ میں اس سفر سے مجھے تھکاوٹ پہنچ چکی ہے تو اس نے کہا بلا دیکھے جب ہم نے اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا تو اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بلا دیا تھا اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا یہ قرآن کریم صورت کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں تو یہاں قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ بولنے کے ہیں دونوں کی طرف نسبت کی گئی ہے اور وہاں یہ ہے کہ وہ دونوں بھول گئے تھے یہ ہے کہ حضرت یوشا بن نون جو ہیں وہ بھول گئے تھے بتلانہ بھول گئے تھے لیکن دونوں کی طرح بھولنے کی نسبت اس لیے کی حضرت یوشا بن نون جو ہے حضرت موسا علیہ السلام کے مساحب تھے آپ کے ساتھی تھے اور ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد برمایا من لو لو الرحمن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ ان دونوں پانیوں سے मोती और मोंगे निकलते हैं या फ्रोजो मिन हो माँ मिन हो माँ ये तस्निया का सीधा है मिन हो मल्लू लोअल दोनों पानियों का जिक्र किया है यानी खारी पानी और मीठा पानी इन दोनों से मूँगे निकलते हैं मोती निकलते हैं हालांकि ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है हकीकत ये है कि मोती और मूंगे जो हैं सिर्फ खारे पानी से निकलते हैं लेकर क्योंकि दरिया का पानी शीरी पानी जो होता है मीठा पानी वो भी समुंदर में जाके गिरता है اس لیے دونوں کی اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ علیہ السلام نے حضرت یوشید نون سے کہا تھا کہ تمہیں صرف اس بات کا پابند کر رہا ہوں کہ جب یہ مچھلی تم سے جدا ہو تو مجھے بتلا دینا ابن جریل نے یہ کہا ہے کہ جب موسا علیہ السلام اس چٹان کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے تھے تو وہ مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور حرکت پیدا ہونے کے بعد وہ ٹوکری سے نکل گئی حضرت یوشا بن نون رضی اللہ علیہ السلام نے دل میں کہا ابھی ان کو میں بیدار نہیں کرتا جب یہ بیدار ہوں گے تو ان کہ اور پھر وہ بتلانا بھول گئے اور وہ مچھلی جو ہے وہ حرکت کر کے مسترب ہو کے ٹوکری سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالی نے سمندر کے بہنے کو روک لیا اور مچھلی اس میں اس طرح نشان بناتی چلی گئی کہ جس طرح پتھر میں نشانات ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس مچھلی کا ساتھ لینا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ کبھی سفر پر جاؤ تو زیادہ راہ جو ہے وہ ساتھ لینا ضروری ہے زیادہ راہ کے بغیر سفر کرنا صحیح نہیں اسی لیے موسا علیہ السلام اور حضرت یوشا بن نون رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ مچھلی عطا فرمائی تھی مچھلی لے جانے کا حکم دیا تھا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کہیں سفر میں جائیں تو کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ जरूर ले जाए जिस तरह की आजकल कुछ जाहिल सूफिया जो बने हुए हैं वो बगैर खाधे सबर शुरू कर देते हैं उनका, उनका इसमें रथ मौजूद है اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توکل پر جا رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو ساتھ لے جانا وہ توکل کے خلاف سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام جو کہ اللہ رب العزت کے ال پیغمبر ہیں اور اس کے کلیم ہے انہوں نے سبر میں اپنے ساتھ زیادہ راہ لیا ہے حالانکہ انہیں ان سے اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی مارفت حاصل تھی اس زمانے میں آپ سے بڑا کوئی متوقع نہیں تھا کوئی آپ سے زیادہ جو ہے صابر نہیں تھا لیکن پھر بھی حضرت موسا علیہ السلام نے وہ مچھلی ساتھ لی اور اس کے بعد صحیح بخاری میں ان اللہ اپنی جگہ پر یہ روایت آئے گی حضرت ابلا نبا رضی اللہ مرماتے ہیں کہ اہل یمن جو ہیں حج کرنے کے لیے آتے تھے اور زیادہ راہ جو ہے وہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توقع کرنے والے ہیں پھر جب مکہ المکرمہ میں تشریف پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ قران کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی وقزودو فان خير الذات بالتقوى وتقون یا اول الالباب اور صبر خرج کے کو ساتھ لے لو اور بہترین صبر خرج جو ہے وہ سوال سے بچاتا ہے التَّقْوَى اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالات زندگی ہم پڑھیں تو وہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن غارے ہیرا میں گزار دیتے لیکن آپ اپنے کھانے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے پھر تشریف لاتے جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ حضور علیہ سلاد سلام اپنا زیادہ راہ جو ہے ساتھ لے جاتے تھے اور اسی طرح حضور علیہ سلاد سلام آپ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ آپ سے زیادہ توکل کرنے والا کون تھا آپ سے زیادہ کون متوقل تھا لیکن دوسرے انسانوں پر بوجھ بڑھنا کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پسند نہیں فرمایا اور ایک اور بات بھی اس حدیث میں ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے موسا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جب پوچھی تو فرمایا ایک مرم لے لو جس جگہ وہ زندہ ہوگی وہی خضر ہوگا تو انہوں نے مچھلی کو ٹوکری میں ڈال لیا اور اپنے شگیر سے کہا کہ تم کو صرف اس بات کا پابند کرتا ہوں جس جگہ یہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے مجھے بتلا دینا اور آپ نے مجھے کسی مشقت والے کام کا پابند نہیں کیا یہ وہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت موسا علیہ السلام چٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے تو مچھلی جو ہے وہ حرکت کر کے سمندر میں چلی گئی یہ آگے یہ بھی حدیث آئے گی مختلف باتوں میں یہ حدیث آئے گی حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا موسا علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ ثابت ہے ہاں ایک چیز کا اختلاف جو ہے وہ کیا ہے لوگوں نے جیسا کہ مودودی نے موجودی نے تو تفہیم القرآن جیل تین کے سب نمبر جو ہے بتاس پر چالیس بتالیس دو تین سفے ہیں جو کہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے چھپا ہوا ہے اور 1983 میں یہ چھپا ہوا ہے اس میں سبا نمبر چالیس بتالیس تک جیل تین میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے ازرا علیہ السلام کے इंसान होने से भी इंकार किया है लेकिन सिर्फ वो नहीं है इबन तहमिया है साथ में इबन कशीर ने भी इस पर कुछ लिखा है लेकिन बहुत से ओलामा जो है इस बात पर بلکہ انہیں کے فرقوں کے علماء جو ہیں اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ وہ انسان تھے اور نبی تھے اور یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا مفتی شبی جو ہے وہ اپنے تفسیر معرف القرآن کی جلد نمبر پانچ میں سو بارہ پر مطبوعہ ادارت المعرب کراچی چودہ سو بارہ ہجری میں یہ چھپا ہوا جو چھپا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں مگر ان کے کچھ تکوینی خدمتیں اللہ کی جانب سے سپرد کی گئی تھی انہیں کا علم دیا گیا تھا موسا علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ دی اس لیے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر کرتبی کا بحر المحیط کا ابو حیان کا اور دیگر تفسیروں کے حوالے بھی یہ ہیں اور اسی طرح انہوں نے لوگوں نے حیات کا بھی انکار کیا ہے لیکن امام لاہیا بن شرب نووی رحمت اللہ علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح لکھتے ہوئے آپ دل دو میں یہ فرماتے ہیں جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ اور ہمارے ہاں موجود ہے یہ امر صوفیہ اور کے درمیان متبقن علیہ ہے صوفیہ کی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے اور ان سے ملاقات کرنے ان سے علم حاصل کرنے ان سے سوال و جواب کرنے کے متعلق حقایات موجود ہیں اور ان کے موجود ہونے کے متعلق بے شمار واقعات موجود ہیں صرف یہ ہی نہیں علامہ ابھی مال کی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمبی زندگی جو ہے وہ ممکن ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے متعلق بکثرت واقعات موجود ہیں کہ جیسا کہ ہن قریب وہ خود اپنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہن قریب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آئے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا یہ خضر ہیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان کی دو بیویاں ہیں واللہ عالم اور اس کی نبی میں بھی علماء نے دلائل قائم کیے ہیں لیکن آخر کلام جو ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ علامہ ابن حجر اشکلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ بن ممبا نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت صدر علیہ السلام نے آب حیات بھی لیا تھا اس لیے وہ عرصہ دراز سے زندہ ہے اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اور علامہ ابو جاب منادی نے ایک کتاب لکھ کر یہ بیان کیا ہے کہ ان کی یہ ایسی روایتیں جو ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا لیکن اکثر علماء کرام جیسا کہ آپ لوگوں کے پاس تفسیر مظہری موجود ہے ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے آپ اس کی جلد نمبر چھ جو ہے اس میں غالبا میرا خیال ہے سپا نمبر باسٹھ ہوگا جی تو وہاں آپ چیک کریں انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ لوگوں کو وہاں اس پر گفتگو ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب خزر علیہ السلام کو علم لدن عطا فرمایا تھا کیونکہ ان کے واقعہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں وہ علم دلّا علم تو وہ علم جو ہے اللہ رب العزت نے علم لدن عطا فرمایا ہے اور آخر میں علم لدنی کی تعریف کر کے آج کا درس جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ اس درس کا حصہ ہے جو آج ایک دن پہلے میں نے عرض کیا ہے وہ حدیث میں نے پہلے بیان کر دی ہے ملا رحمت اللہ علیہ سن دس سو چودہ ہجری میں یہ پود ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب المرقات میں جلد پہلی میں سپا نمبر دو سو پر مکتبہ امدادیہ ملتان کی چھپی ہوئی تیرہ سو نبے ہزری میں یہ کتاب چھپی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے ایک نور ہے جو اللہ تعالی مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کے احوال سے مستفاد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کے افعال اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو یہ تو علم کسبی ہے اگر یہ علم کسی واسطے کے بغیر حاصل ہو تو یہ علم لدنی ہے اور وہی اور الہام جو اور فراست جو ہے علم دنی کی اقسام میں سے ہیں علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ بارہ سو ستر میں آپ کا وصال ہوا ہے آپ روح المعانی کی جلد نمبر پندرہ میں تحریر فرماتے ہیں جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے یہ آیت علم لدنی کے اثبات میں اصل ہے اور علم لدنی کو علم الحقیقت اور علم الباطن بھی کہتے ہیں یہ تعریف ہے اس علم کی جو اللہ بغیر کسی انسان کے واسطے سے عطا فرماتا ہے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کی جلد پہلی میں متبوعہ بیروت کے سبا نمبر 26 اور 27 پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم ہمبل مقاصبہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حق اس طرح جلی اور واضح ہو جائے گویا کہ ہم نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل پر دنیاوی میل و کچیل کا زنگ بالکل نہ ہو دل بالکل صاف ہو اور اللہ تعالی کے صفات اس کے احکام کی ماربت پر دل کے آئینے میں خبیص چیزوں کے جو حجابات ہیں وہ ظائر ہو جائیں تو یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شہوات کا تابض ہونے سے روک لے اور اپنے تمام احوال جو ہیں انبیاء علیہ السلام کی اقتدا میں کر لے پھر اس کے دل میں حق یہ حق تعالی کی, کی طرف سے یہ روشنی پیدا ہو جائے گی کہ اس پر حقائق جو ہیں وہ منکشب ہو جائیں گے اس کو علم لدنی کے اب لیج صدر علی السلام کو اللہ عزت نے علا فرمایا تھا آپ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا یعنی وہ علم نہ ہو علم جو ہے اس کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطہ کے حاصل ہوا ہے یہ علم جو بطریق مقاصبہ حاصل ہوتے ہیں صوبیا ان علوم کو علم لدنیا کہتے ہیں اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ بعض علوم عام کو قسم سے حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض علوم عام کو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں جیسے ہم کو درد اور لذت کا علم ہوتا ہے بعض علوم ہم کو غور و فکر سے حاصل ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا علم ہے اور قیامت کے برحق ہونے کا علم ہے یعنی اور بعض علوم وہ ہیں جو ہم کو ریاضت اور مجاہدہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسے قوت حصیہ قوت خیالیہ ذہیب ہو جاتی ہیں تو یہ قوت جو ذہیب ہو جاتی ہیں تو قوت عقلیہ جو ہیں وہ قوی ہو جاتی ہیں انوار الحیہ عقل میں روشن ہو جاتی ہے تو بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی محنت کے اور طلب کے علوم اور مارب حاصل ہو جاتے ہیں ان علوم کو علم لدنیا کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کی بہت سی اور بھی دلیل موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک بات ضرور جو, جو ہے وہ یاد رکھیے گا ان کے بارے میں امام ابو جعفر محمد بن جریر توبری جو ہے وہ تین سو دس ہجری میں فوت ہوا ہے وہ اس آیت کے تحت لکھتا ہے وہ کان رجولن یا حضرت خضر ایسے شخص تھے جو علم غیب جانتے تھے یہ مفسرین کی اصطلاحات میں عرض کرتا ہوں اور السطیط میں امام علی بن احمد نیشا پوری جو ہے وہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نقل فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہم نے اس کو علم غیب سے علم فرمایا اور علامہ ابن اطیا اندلسی جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں حضرت خضر کو باطن کا علم دیا گیا تھا علامہ کرتبی مالکی اندلسی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے ان کو علم غیب کی تعلیم دی تھی جامع احکام القرآن میں علامہ قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیزاوی میں مہانایت القاضی جلد چھ سفا نمبر دو سو چھ مطبوع بیروس یہ المصطفیٰ ڈاٹ کام پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرماتے ہیں ان کو علوم کی تعلیم دی تھی جو ہمارے ساتھ مخت دس ہیں جن علم ہماری توفیق کے بغیر نہیں ہوتا وہ علم الغیوب ہے علامہ ابو الحیان اندلسی بحر المحیط میں یہ بھی تفسیر جو ہے المصطفیٰ ڈاٹ کام میں موجود ہے یہ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے تفسیر تمام کی تمام جو ہے آن لائن مل جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو وہ علوم سکھائے جو ہمارے ساتھ مختص تھے اور وہ غیب کی خبریں ہیں اور تفسیر ابھی ابو سعود میں ابھی سعود کی جلد چار میں مطبوعہ بیروت میں یہ بات موجود ہے یعنی ہم نے علم سکھایا جن کی کنا کو جانا نہیں جا سکتا نہ ان کی مقدار کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ علم غیب ہے یہاں تک تو رہا علامار محققین کی بات مفسرین کی بات اب دیکھیے شوقانی جو الحدیثوں کا بڑا امام ہے اس کی تفسیر میرے پاس موجود ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے اس کی تفسیر پت القدیر جل میں یہ بات موجود ہے اللہ سبحانہ نے ان کو اس علم میں غیب سے تعلیم دی جو اس کے ساتھ خاص ہیں اب یہ ہے کہ اب بات سنیے چونکہ کل کا جو درس ہوگا وہ آپ لوگ کا جز نہیں جیسا اللہ رزت نے قرآن ٹیم میں ارشاد فرمایا ہے کل متا دنیا کلیل یہ دنیا میں جو کچھ مالو متا ہے یہ قلیل ہے تھوڑا ہے اب دیکھیں کہ اس تھوڑا کا تھوڑا جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ قلیل ہے اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس قلیل کے مقابلے میں لفظ کل جو ہے اس کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے مفسرین نے لکھا ہے قیامت تک جو چیز بھی پیدا ہونے والی ہے ان کے نام اور ہر ہر زبان میں جو جو نام ہوگا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب سکھا دی یہ تو آدم علیہ السلام کا علم ہے قیامت تک جو چیز جو چیز بھی پیدا ہوگی سب کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دی کلحا لیکن آدم علیہ السلام کا علم اور میرے نبی علیہ السلام کے علم زمین و آسمان کا فرق ہے میرے نبی علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے جس نبی کو جس جس نبی کو جو جو خصائص ملے وہ تمام کے تمام حضور علیہ سلاد و میں اللہ رب ال نے جمع فرما دیے اور جب خضر علیہ سلام چونکہ ان انبیاء میں سے خضر علیہ سلام بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں علیہ السلام ہیں جن کو ہر ہر چیز کا نام سکھا دیا ہے تو یہ تمام کے تمام میرے علیہ سلام کے علم کو نہیں پہنچ سکتے اور پھر اللہ رب العزت کے حضور جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا برما رہے ہیں اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا دے قرآن کا علم سکھا دے تو یہ تو ممکن نہیں یہ کل عرض کروں گا کہ کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کون کون سی چیز کتاب سے باہر ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے حضور آپ آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو पुरान पूरे का था सही आने की भी कर بارے میں اور کیا کہاں لفظ کتاب جو ہے ان ہے انشاءاللہ تمام حق کہنے کی فرمائے اور برے آج लेकिन के साथ से है क्यों हो में हासिल कर लूँ मुझे प्यारी कपड़ा मिले और मैं भी पूरा सलाम آپ لوگوں کو سناؤ اگر کچھ بھی نہ ہوا کچھ بھی نہ ہوا تو یہ تو ہوگا یا رسول اللہ تمہارے گیت گاتا تھا تمہارے پرمان سناتا تھا لوگ سنتے تھے اپنے دلوں کو منور کرتے تھے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی میری مغفرت پر دے میرے والدین کی میرے اساتذہ کرام کی اور جمی مشائے اہل سنت کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اور خصوصاً محدث سے الکوٹی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر اللہ لاکھوں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے دن رات محنت کر کے مجھ جیسے نقم میں مجھ جب پڑھایا میں نہیں میرے جیسے لاکھوں کے شاگرد ہیں آپ ویب سائٹوں میں مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کی تقریریں سنتے ہیں یہ میرے کلاس پھیلوتے مولانا جمیل صاحب کی تقریریں سنتے ہیں یہ میرے کلاس پھیلو تھے ایسے ایسے ہزاروں اور مشائق وہاں سے فارغ ہوئے جی بہت بہت بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہاں سے چمکے اور کسی نے کسی نے ایک دفعہ مجھے بہت یاد ہے ان کی باتیں ایسی پیاری تھیں ایک آدمی نے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ حدیث کی سند پڑھنے کی ضرورت نہیں محدت سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے حدیث کی سند پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے حدیث کا پتہ چل جاتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے یا کسی اور کے بھی الفاظ ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ شیخ الحدیث تھے ماشاءاللہ تو ہم لوگ پڑھتے تھے ہم, ہم, ہم نے سوال کیا حضور آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوا ہوں تم میں سے باہر باتیں کر رہا ہو یا تم لوگ باہر بیٹھے ہو میں کسی کو آواز دوں او پلاندر آ تو کیا وہ آدمی میری آواز پہچان لے گا ہم نے کہا ضرور کیوں نہیں پہچانے کا پہچان لے گا نا دور پہچانے تو وہ آپ یہ آواز سن کے آئے گا تو فرمانے لگے اگر ایک سال میرے پاس جان لیتے ہو اور میری آواز بڑھ لیتے ہو اگر مہینہ میرے پاس رہے تو میری آواز پہچان لیتے ہو تو مجھے تو ایک سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے نبے پچانوے سال گزر گئے ہیں کالا کالا رسول اللہ پڑھاتے ہوئے تو میں اتنے عرصے میں حضور علیہ سلط و سلام کر لے جانی پہچان تک آپ ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی خصوصی طور پر محدد شیال کوٹی رحمۃ اللہ کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ